ان یہ مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ یہاں پر یہ جو دوسری نو تھی پوری ہو گئی نا تین ان کی برائیوں کا تذکرہ ہو گیا ان تین برائیوں کے تذکرے کے بعد اب اس بحث کو عیسائیت میں سمیٹ رہے ہیں اور سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پانچ گروہوں کا تذکرہ کر دیا کہ ان بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ پانچ جماعتیں ان میں پیدا ہو گئیں ایک جماعت جو پیدا ہوئی ہے اس کا تذکرہ تو کیا ہے آپ دیکھیے گا یہ ذرا سی مشکل چیز ہے غور سے اگر دیکھیں وہاں لائٹ نہیں اچھا ایک پہلی جماعت جو ہے وہ پیدا ہوئی جو اس وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں آیت میں گنا بتایا شاطر میں افتتوا ہوں یومن الگ وقد کانا اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے یہ ہے پہلی جماعت مل جی كَانَ کانا فریق ہوں اور یہ جماعت جو ہے اس کا کوئی نام آپ رکھ دیجیے کرتوت ان کا یہ تھا کہ تحریف کرتے تھے کو بدلتے رہتے تھے اللہ کی وہی کچھ بھی ہو یہ بدلتے رہتے تھے محرفین تھے تحریف کرنے والے تھے یہ آیت پوری ہو گئی اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھیے اس میں اس میں ایک اور جماعت کا ذکر آتا ہے ہاں اگلی آیت میں اگلی آیت میں ازالک اللہ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں یہ ہے دوسری جماعت اس پیس کو سمیٹتے ہوئے پانچ جماعتوں کا ذکر کر دیا وہ ایزا اور یہ دوسری جماعتیں یہ ہیں منافقین ان کے یہ ہیں تیسری جماعت جو ہے آپ سیونٹی ایٹ نمبر آیت میں دیکھ لیں وہ منہ ہم جون یہ ہے تیسری جماعت اور یہ تھے ان پڑھ بچاروں کو کچھ پتا نہیں تھا تین ہو گئی اچھا چوتھی جماعت دیکھیے یہ جو آیا نا فوائل اللہ ایک تبون الکتاب ادیم یہ ہے سیونٹی نائن اور سیونٹی نائن کے بعد جو ایٹی شروع ہو رہی ہے آئے یہ پانچویں جماعت یہ چوتھی جماعت جو تھی یہ ان یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور ان کے پیر تھے اور پانچویں جماعت جو ہے کال النت مسنار امام دودا یہ ہیں جو, جو یہ کہیے کہ ان کی اگلی نسل تھی جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جہنم میں تو جانا ہی نہیں جائیں گے تو جن دن کے لیے یہ پانچ جماعتوں کا ذکر کر کے اور پھر اللہ نے اس کے بعد ایٹی ون نمبر جو آیت ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ ہے تخویف اخروی جو پہلے آپ کو پڑھایا تھا کہ آخرت کا خوف اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ایٹی ٹو کو دیکھ لیجئے تو یہ بشارت ہے یہ خوشخبری کی آیت ہے یہ دو آیات لکھ لیا ہو گئے نشان اب دیکھیے